السلام علیکم hmm. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹوینٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم پچھلے کئی لیکچرز میں ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور پھر پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنلی ایل ایل ون پارسنگ ٹیبل کی کارروائی مکمل کر لی اور میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ جہاں تک ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کا تعلق ہے ہم اتنا مٹیریل ہی کور کریں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے باٹم اپ پارسنگ پہ لیکن چونکہ لیکچر کا وقت ختم ہوا تھا تو, تو میں نے باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی میں نے البتہ یہ آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ریڈنگ میٹیریل کے حوالے سے باٹم اپ پارسنگ کے بارے میں ضرور پڑھیے خیر اب آئندہ کافی لیکچرز میں ہم باٹم اپ پارسنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم کور کریں گے اور اس کے لیے جو, جو جواز ہوگا وہ یہی کہ بھئی ایک تو یہ ایک ٹیکنیک ہے یعنی کہ ٹاپ ڈاؤن اگر ٹیکنیک ہے تو باٹم اپ پارسنگ بھی ٹیکنیک ہے لیکن آپ کے ذہن میں فورن پھر سوال آئے گا کہ بھئی آخر جب ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کام کرتی ہے تو ہمیں باٹم اپ پارسنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے تھیوریٹیکلی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کیا ایسے کوئی ریزننگ ہے کہ باٹم اپ پارسنگ جو ہے وہ بہتر ہے یا ایل ایل کی بجائے ہم اس کو استعمال کریں اس کا جواب اصل میں ہاں ہے یعنی کہ باٹم اپ پارسنگ میں کچھ ایسی ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گی جس کے بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری میں جو پریکٹس ہے وہ جنرلی یہی ہے کہ باٹم اپ پارسنگ استعمال زیادہ کی جاتی ہے البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ جہاں بھی آپ کو پارسر لکھنے کا موقع ملے یا ضرورت پیش آئے آپ فورن یہ کہیں کہ میں نے کرنی ہی باٹم اپ پارسنگ ہے ایسی بات نہیں ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے جب آئیں گی تو اس کی بنا پہ میرے خیال میں اور پھر کچھ تجربے کی بنا پہ جو آپ اپنے پروجیکٹ میں یا پھر بکیا پروفیشنلی جب آپ کام کریں گے تو چند باتیں سامنے آئیں گی جس کی بنا پہ آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ آیا میں ٹاپ ڈاؤن کروں یا باٹم اپ پارسنگ کروں خیر ہم ابھی اس ڈسکشن میں اتنا نہیں جائیں گے ہمارے لیے تو فی کورس کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ پارسنگ ٹیکنیکس کیا ہیں اور چونکہ ایک اسٹریٹجی جو ٹاپ ڈاؤن کی پارسنگ کی تھی وہ ہم مکمل کر چکے ہیں تو اب آئیے ہم بارڈم آپ پارسنگ کی کاروائی شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آئندہ کئی لیکچرز میں یہ کاروائی ہم جاری رکھیں گے بارڈ آف پارسنگ کے حوالے سے پہلے چند ایک باتیں جو کہ ایک لحاظ سے وہ جواز پیش کر رہی ہیں کہ آپ یہ کیوں استعمال کرنا چاہیں گے یا پر ہیپس اس میں وہ ایک سینس آف پریفرنس ہے کہ بھائی یہ کوشش کریں کہ ٹیکنیک اگر استعمال ہو سکتی ہے تو کریں اور پہلی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ بارڈم آف پارسنگ از مور جنرل دین ٹاپ ڈاؤن پارسنگ اب یہ جو جنرالٹی والی بات ہے اس میں کچھ آپ دیکھیں گے کہ گرامر میں ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس خاص طور پہ سی ایف جیس میں وہاں پہ کچھ مسائل بھی ہم نے دیکھے وہ نہیں نظر آئیں گے کچھ اور باتیں بعد میں واضح ہوں گی تو ایسا لگے گا کہ جیسے خاص طور پہ پروگرامنگ لینگویج یا کمپیوٹر بیسڈ جو پارسنگ ہے اس میں باٹم اپ پارسنگ جو ہے یہ اس کی کوریج کچھ زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ کیسز میں یہ اپلیکیبل ہے یہ بات میں نے فی الحال ایک سبجیکٹیو فارم میں ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ میں نے لکھ دی کہ بورم اف پارسنگ از مور جنرل دین ٹاپ ڈاؤن پارسنگ آپ یہ ضرور کہیں گے کہ مجھے وہ مثال دو یا مجھے وہ وجہ بتاؤ جس میں یہ جنرالٹی والی بات جو ہے یہ زیادہ سامنے آتی ہے خیر وہ ہم بعد میں کاروائی کے دوران دیکھیں گے البتہ اس کے حوالے سے یہ باتیں ضرور آپ دیکھ لیجئے کہ بورم آف پارسر large کلاس of گرامرس یعنی کہ ہم خاص طور پہ جب کمپیوٹر پروگرامنگ کے حوالے سے لینگویجز کو دیکھتے ہیں تو جو گرامرز ہمیں لینگویجز میں استعمال آتی ہیں کمپیوٹر لینگویجز میں تو ان میں جو لارجر کلاس ہے وہ باٹم اپ پارسنگ جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہے اور یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ اٹ از دا پرفرڈ میتھڈ اب یہ نہیں میں نے کہا کہ یہی یہ صرف استعمال ہوتا ہے اٹ از جنرلی پرفرڈ اب اس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں اس سے شروع ہوتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ باٹم اپ پارسنگ کر تو میں سکتا ہوں لیکن شاید مجھے ٹاپ ڈاؤن سے کچھ فائدے حاصل ہوں تو بے شک ضرور استعمال کیجی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم اب ٹاپ ڈاؤن پارسنگ یا پروڈکٹ پارسنگ کو بھول جائیں ایسی کوئی بات نہیں اچھا جہاں تک باٹم اپ پارسنگ کا تعلق ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروڈکٹ پارسنگ میں ایل ایل ٹرم استعمال کی تھی اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ ایل ایل میں پہلا ایل کیا ہے اور دوسرا ایل کیا ہے اسی طرح باٹم اور پارسنگ کے حوالے سے ہم یہ ٹرمنالوجی استعمال کریں گے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایل آر پارسنگ ہے اب اس میں بھی یہ ایل اور آر کیا چیز ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایل کے وی اور اس کیس میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے مینس دوکنس آر ریڈ لیفٹ ٹو رائٹ اب یہ ٹوکنس کیا ہیں یہ اب آپ کے وہ ان پٹ میں سے جو ٹوکنر دے رہا ہے یہ اب بھی ہم لیفٹ ٹو رائٹ ہی کریں گے جیسے کہ ہم نے ٹاپ ڈاؤن پارسل میں کیا تھا کہ ہم اپنی ان پٹ کو لیفٹ سے رائٹ اسکین کرتے تھے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جب سی کا پروگرام لکھتا ہوں اس میں لیفٹ کا کیا مطلب ہے اور رائٹ کا کیا مطلب ہے تو اگر فنکشن کے اسٹارٹ میں آپ جائیں تو وہ اس کا لیفٹ موسٹ ٹوکن ہوگا اور فنکشن کے یا کسی فائل کے بالکل آخر میں جو ٹوکن ہوگا وہ اس کا رائٹ موسٹ ٹوکن ہوگا یہ ہم ایک لحاظ سے اسکیننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کیا ہے جہاں تک آر کا ہے تعلق اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا رائٹ مینس دیٹر کنسٹرکٹس اور رائٹ موسٹ ڈرویشن یہ اب اگر ٹاپ ڈاؤن پارس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کیس میں دوسرا جو لیٹر تھا وہ ایل تھا اور وہاں پہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ وہ لیفٹ موسٹ ڈائرویشن کرتا ہے یہ جو ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائٹ موسٹ ڈائرویشن کرتا ہے اور باٹم آف پارسنگ کی مثال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو اس میں آپ کو اور بلکہ ابھی بھی میں مثالیں آپ کو دکھاؤں گا جس میں صاف ظاہر ہوگا کہ پارسر جو ہے وہ ایکچولی رائٹ موسٹ ڈائرویشن کو فالو کرتا ہے اچھا اب یہ ذرا جواز دیکھیے جو کہ ابھی ابھی ہم کاروائی ٹاپ ڈاؤن کے حوالے سے کر چکے ہیں ایل آر پارسر ڈو ناٹ نیڈ لیف فیکٹر گرامرس اور دوسری بات بھی یہ دیکھ لیجئے یہ بھی ایک لحاظ سے کافی اچھی بات ہوگی کہ ایل آر پارسر کین ہینڈل لیفٹ ریکرسو گرامرس اچھا یہ جو دو باتیں ہیں یہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہم نے ڈسکس کی تھی یاد ہے کہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ میں یہی وہ باتیں تھیں جو کہ ہمیں جب گرامر میں نظر آئیں تو ہم نے کہا کہ بھائی ان کا تو کچھ کرنا پڑے گا left factoring تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ اگر left factor grammar جو ہے اس میں یہ پرابلم ہے تو پھر ہمیں گرامر کو فیکٹر کرنا پڑے گا تاکہ وہ پروڈکٹ پارسر جو ہے وہ ایک لوک ہیڈ کے ذریعے پروڈکٹ کر سکے کہ کون سا گرامر رول استعمال کرنا ہے اور ٹاپ ڈاؤن کے حوالے سے بالکل شروع میں ہم نے وہ left recursion والی بات کی تھی جو کہ یاد ہے recursive descent میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ تو اینڈ لیس لوپ میں چلا جاتا تھا اور وہ ایل ایل کنڈیشن والی بات تو یہی تھی کہ جب تک یہ مسائل اور چند ایک اور بھی باتیں ہیں جن کو آپ ریموو کریں تو تب آپ ایسی گرامرس جو ہیں ان کے لیے ایل ایل ون پارسر یعنی کہ پروڈکٹیو پارسر بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک دم اب بات ہوئی کہ ان دونوں مسئلوں سے باٹم پارسی کو, کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی البتہ یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ وہ جو بقیہ مسائل تھے ایمبیگیوٹی کے پریسیڈنس کے وہ ابھی رہیں گے وہ چونکہ ایک لحاظ سے گرامیٹکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ کچھ سیمیٹکس کی بات آ جاتی ہے کہ بھئی پلس جو ہے وہ پریسیڈنس کم رکھتا ہے ملٹیپیکیشن کے حوالے سے یہ ایک لحاظ سے گرامر نہیں یہ ہمارا جو روز مرہ کا میتھ math, میتھمیٹکس کا یا رتھمیٹک کا جو استعمال ہے اس میں یہ چیز شامل ہے تو بقیہ مثائل ابھی کچھ ہیں لیکن یہ جو دو میجر مسئلے تھے یہ نہیں ہیں اور بلکہ اس کے بارے میں ذرا سا سوچیے ان دو مسائل کا حل ہم نے کیا نکالا تھا ٹھیک ہے وہ میکینکل پروسیجر تھا اس میں ہم نے نئے ٹرمینلز نان ٹرمینل انٹروڈیوس کیے ہم نے نئے پروڈکشن رولز بنائے البتہ اس نئی گرامر کو اگر آپ یاد کریں خاص طور پہ وہ ایکسپریشن گرامر جو تھی اس میں کیا ہوا تھا آل آف اے sudden جو گرامر رولز کا جو سٹرکچر تھا وہ لگتا تھا کہ یہ کچھ نیچرل سا نہیں ہے آل آف اے سڈن ای پلس ای کی بجائے مجھے پلس ای ای پرائم یا پلس ٹی پرائم اس طرح کی کاروائی کرنی پڑ گئی میرا خیال ہے کہ جب ہم نے گرامر کو ری رائٹ کیا تھا اس کو آپ نے جب ایک نظر دیکھا تو آل آف اے سڈن وہ امیڈیٹلی واضح نہیں تھا کہ یہ گرامر کر کیا رہی ہے کیونکہ وہ جو پلس سمبلس تھے یا left recursion کی بنا پہ جو ٹوٹلی totally ریفیکٹرنگ ہمیں کرنی پڑ گئی گرامر کی اس سے اس کا اسٹرکچر ریڈبل سا نہیں رہا پھر یہ کہ ہمیں ایکسٹرا نان ٹرمنل لانے پڑ گئے جس سے گرامر ایکسپینڈ کر گی اور فائنلی یہ کہ اس میں وہ ایپسل رولس آ گئے اور ایپسل رولس کی وجہ سے ہمارے وہ جو فرسٹ فالو الگریدمس ہیں اس میں بھی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے خیر یہاں پہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے یہ جو دو مسائل ہیں یہ ہمیں سامنے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے جس کی بنا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اپنی گرامر ایک لحاظ سے وہ نیچرل فارم میں رکھ سکتے ہیں جس میں ہم جنرلی سوچتے ہیں اور اس کے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور چونکہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ گرامر جو ہے یہ صرف سینٹیکس کے لیے نہیں بلکہ سمیٹکس اور ایونچلی کوڈ جنریشن یہ جو ساری باتیں ہیں ان میں بھی استعمال ہوگی تو اگر ہم گرامر کی جو فارم ہے وہ ذرا سمپل تو لفظ نہیں ہوگا بلکہ میں بار بار نیچرل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جس طرح ہم گرامرس کے بارے میں سوچتے ہیں یا سنٹیکس کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہماری گرامر اس کے این مطابق ہو تو میرے خیال میں ہماری جو کاروائی ہے پڑھنے میں یا پروگرامنگ میں وہ آسان ہو جاتی ہے تو یہ دو جو مسئلے تھے اب باٹم اپارسنگ میں نہیں ہیں چلیں یہ تو ہوئی اچھی بات آگے چلیے ایلا پارسنگ ریڈیوس اٹرنگ ٹو دا اسٹارٹ سمبل بائی انورٹنگ پروڈکشن ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے میرے حال میں اس میں کوئی ایسی دکت طلب بات نہیں کہ eventually آپ کا جو input symbol ہے LR parser جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کرے گا to the start symbol by inverting productions اب یہ inversion والی بات کیا ہے میرے خیال میں یہ آپ جانتے بھی ہیں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں اگر input string سے شروع ہوں اور اس کے اندر میں sentential forms جو ہے وہ تلاش کرتا جاؤں اور ان کو پھر left hand symbols جو ہیں production rules کے ان سے ریپلیس کرتا جاؤں تو یہ کاروائی میں سینٹینس جو کہ کمپلیٹلی ٹرمینل کی فارم میں ہوتا ہے اس سے میں اسٹارٹ سمبل تک پہنچ جاؤں گا بلکہ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو پارٹسری ہے وہ روٹ سے لیف کی بجائے لیف سے روٹ جانب بجا, کی جانب جا رہے ہیں تو جو کاروائی اصل میں ہو رہی ہے وہ یہی ہوگی کہ ہم گرامر rules کو ان اے سینس جیسے ریورس میں اپلائی کر رہے ہیں بلکہ اصل میں ہوگا یہ کہ ہم سینٹینشیل فارمس جو ہیں ان کو ریورس آرڈر میں بنائیں گے کیونکہ یاد ہے جب آپ ڈیریویشن کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ اسٹیج میں آپ کے پاس سینٹینشیل فارمس آتی ہیں جن میں آپ پھر نان ٹرمینلس کو ریپلس کرتے جاتے ہیں اگر آپ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے تھے اور یہاں پہ اب یہ ہوگا کہ سینٹینشیل فارم میں ہم چیزوں کو سمبلس کو اکٹھا کریں گے اور ان کو پھر گرامر سمبل سے ریپلیس کریں گے یعنی کہ ہماری سینٹینشیل فارمس جو ہیں ان اے سینس چھوٹی یا شرنک ہوتی جائیں گی خیر اس کی مثالیں ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اب جہاں تک ڈیرویشن کا تعلق ہے یہ تو پرانی بات کہ اٹ از اے سیریز آف ری رائٹ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ آپ اسٹارٹ سمبل سے گیما ون میں جاتے ہیں اس کے بعد گیما گیما سے گیما 1 یہ ساری سینٹینشیل فارمس ہیں اور ایونچولی گیما فائنل سینٹینس پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ کسی نے آپ کو پرزینٹ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ سینٹینس ایونچولی لینگویج کا حصہ ہے یا تم اس کو پارس کر سکتے ہو یہ سارے وہ اوٹامٹو ریلیٹڈ کوشچنس ہیں لیکن جو بات یہ کہ جو ڈیریویشن ہے ایونچولی وہ ایک سیریز آف ری رائٹ اسٹیپس ہے تو دیکھیے جہاں تک باٹم آپ کا تعلق ہے وہ اس کو ریورس کرے گا البتہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ بھی ذرا دوبارہ دہرا لیتے ہیں اسٹار سمبل تو ایس ہے اور بالکل رائٹ پہ سینٹینس ہے البتہ درمیان میں جیسے کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے ایچ گیما سینٹینشل فارم یہ لو سینٹینس سے ہی بنا ہے لیکن ہم سینٹینس ایکسکلوسولی استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے جس میں ہمارے پاس پیور ٹرمینل ہوتے ہیں اور یہ آپ کی جنرلی ان پٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو انٹرمیڈیٹ فارمس ہیں ان کو کیا کہیں گے یہ سینٹینس نہیں یہ سینٹینشیل فارمس ہوں گی اور اس حوالے سے اف گیما کنٹینس اونلی تھرمینلس گیما از اے سینٹینس ان ایل جی جو آپ کی گرامر سے جو لینگویج بنتی ہے تو یہ کہ اگر آپ کے پاس سمپلی ٹرمینلس رہ جائیں تو وہ پھر ایک سینٹینس ہے اور ٹپکلی ہمارے کیس میں ہمارا جو کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو ہم کمپائلر کو دیتے ہیں وہ ایک سینٹینس ہوتا ہے اور لینگویج آف کورس اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پلس پلس یا جو دوسری لینگویجز پروگرام لینگویجز ہم استعمال کرتے ہیں اچھا یہ تو ہوئی سینٹینس کی بات اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اف گیما کنٹینس مور دین وان ٹرمینل دین گیما از اے سینٹینشیل form اور یہ بھی کاروائی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ہم کرتے آئے ہیں کہ یہ جو گریس سمبلس کا استعمال ہے وہ ایکچولی ہم سینٹینشیل فارمس کے لیے کرتے ہیں ٹفکلی ہماری کاروائی یہ رہی ہے کہ ٹرمینلس کے لیے ہم لوگ کیس استعمال کرتے تھے اور جو نان ٹرمینلس تھے ان کے لیے اپر کیس البتہ یہ جو بات یہاں پہ دو تین جگہ لکھی ہے کہ جو Greek سمبلس کا استعمال ہے وہ اصل میں اس Greek سمبل کے اندر جو چیز ہے اس پہ ہے کہ اگر اس کے اندر صرف ٹرمینل ہیں تو وہ سینٹینس اگر اس میں ایک یا ایک سے زیادہ نان ٹرمینلس ہیں تو, تو وہ سینٹینشیل فارم اچھا اب یہ کہ جہاں تک اس باٹم آف پارسر کا تعلق ہے یا بارم آف پارسر بلز اے ڈیرویشن by working from input sentence back پٹ سینٹینس start symbol ایس یہ جو شروع والی بات ہے اب میں نے اس کو دوبارہ دوہرایا ہے اور اب اس ڈیرویشن کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کو یہ آخر میں دکھائی ہے کہ ایس سے گیما zero سے all way to وے ٹو اور فائنلی اگر آپ سینٹینس پہ پہنچ جائے اصل میں وہ یہ کرتا ہے کہ وہ سینٹینس سے شروع ہو کے کوشش کرتا ہے کہ کیا گیما بن سکتا ہے اگر گیما N بنا تو پھر اسے گیما این مائنس بنانے کی کوشش کرے گا اور یوں کرتے کرتے کرتے وہ گیما ناٹ تک آئے گا اور گیما ناٹ سے پھر وہ S تک پہنچ جائے گا اگر ایسا ہو سکتا ہے تو باٹم اپ پارسر جو ہے جواب دے گا کہ ہاں یہ سینٹینس جو ہے وہ اس گرامر کا حصہ ہے کیونکہ وہ اسٹارٹ سمبل S تک پہنچ گیا آپ دیکھیں گے کہ یہ اصل میں وہی بات کہ ہم پارس ٹری جو ہے اس کو باٹم اپ فارم میں بنا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی یا پارسر کی کوشش ہے کہ وہ روٹ سمبل جس میں یہ ایس ہوگا وہاں تک پہنچ جائے اس کی مثال بھی لگے ہاتھوں دیکھ لیجیے یہاں پہ آپ کاروائی دیکھی بالی ہے اور میں بھی اس کورس میں بھی تو یہ میں کافی تیزی سے بلکہ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ گرامر رولس میں نے آپ کو دیے ہیں ایس گوشت کین بی ری ریٹن ایز اے کیپیٹل اے اس کے بعد اے کے rules ہیں دو اور فائنلی بی کا رول ہے کین بی ری ریٹن وہی بات کہ اس میں جو کیپٹل لیررس ہیں S, A, B, یہ میرے نان ٹرمینلس ہیں اور جو لوور کیس لیٹرس ہیں وہ میرے ٹرمینلس ہیں اور میرے پاس جو سینٹینس ہوگا ایونچولی وہ ٹرمینلس کا بنا ہوگا اور میری کوشش اب یہ کہ کیا میں ایس تک پہنچ سکتا ہوں اس کے لیے یہ مثال دیکھیے میرے پاس سینٹینس ہے اے بی بی سی ڈی ای یہ سینٹینس ہے کیونکہ دیکھیں اس کے اندر کوئی نان ٹرمینل نہیں دا کوشچن از کین اٹ بی ریڈیوز ٹو ایس اور وہ آنسر میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا میں ادھر سے شروع ہو کے واپس ایس تک جا سکتا ہوں کہ نہیں اب یہاں پہ میں وہ کاروائی آپ کو دکھاؤں گا جو کہ جیسے کہ میں نے ارض کیا آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کیس میں ہم پہلے یہاں پہ یہ بی کو لیں گے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو میں نے دیکھیے اے سے ریپلیس کیا تو جو نیکسٹ اب سینٹنس نہیں سینٹینشیل فارم ریورس میں ہے اس میں دیکھیے یہ کیپیٹل اب آ گیا ہے یہ پہلے لوڑ کے جو ٹرمینل سمبل ہے لیکن اس کے فوراً بعد یہ جو اے آیا ہے یہ میں نے اس رول سے کروں گا کہ اس سینٹینشیل فارم میں میں یہ اے بی سی جو ہے اس کو لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک گرامر رول ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ہے اب چونکہ یہ ہے اس سارے کو میں نے اکٹھا کیا اور اس کو بھی میں نے اے سے لکھ دیا تو دیکھیے اب سینٹینشیل فارم میری اور چھوٹی ہو گئی اس میں اب لوور کیس اے کیپیٹل اے جو ہے اب اس نے وہ پورا اے بی سی کو ریپلس کر دیا ہے اور ڈی ای e ابھی باقی ہیں اب اس میں میں نے یہ جو ڈی ہے اس کو لیا اس کو میں نے بی سے ریپلیس کیا میرے پاس سینٹینشیل فارم اے کپٹل اے کیپیٹل بی ای آئی اور جو گرامر کہہ رہی ہے کہ دس کین بی ری ریٹن ایز جو کہ ایکچولی اسٹارٹ سمبل ہے تو فائنلی میں یہاں پہ اسٹارٹ سمبل پہ پہنچ گیا یہ جو سینٹینشیل فارمز ہیں ایکچولی آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ اگر آپ ایک رائٹ موسٹ ڈائرویشن کریں اس گرامر کے سٹارٹ سمبل سے شروع ہو کے اور اگر آپ اس سینٹنس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو رائٹ موسٹ ڈائرویشن کریں تو آپ وہاں پہ پہنچ سکیں گے اب رائٹ موسٹ ڈائرویشن کیا ہے وہ بھی سمپل سی بات کہ جب بھی آپ ایک سینٹینشیل فارم دیں یا لیں اس میں جو رائٹ موسٹ نان ٹرمینل ہے اس کو آپ سب سے پہلے ریپلیس کرتے ہیں لیفٹ ڈائرویشن میں یہ الٹ تھا لیفٹ موسٹ جو نان ٹرمینل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ریپلس کرتے ہیں تو ڈیرویشن کے حوالے سے بھی یہ مثال جو ہے اس کو ہم start سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے جو سینٹینس ہے وہاں تک پہنچتی ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے لیکن یہ جو ریورس والی بات ہے یہ تو چلیں پارسل کرے گا لیکن یہاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے چیز وہ یہ ہے آپ سٹارٹ ہو ایس سے سے اور پہلا گرامر رول اپلائی کیا اے کپٹل اے بی اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اے اور اس کے اندر دیکھیے میں نے جو رائٹ موسٹ سمبل بی تھا اس کو ریپلیس کر دیا ڈی سے اور پھر جو رائٹ موسٹ سمبل ہے وہ اے ہے اس کو میں نے پھر ریپلیس کیا اور فائنلی جو سینٹینس آ گیا میں نے یہ بات بڑی تیزی سے پریزنٹ کی ہے کیونکہ یہ کاروائی آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں اور دے چکے ہیں تو یہ کہ اگر آپ واپس اس سلائڈ پہ آئیں تو اگر آپ اس چیز کو اوپر سے نیچے دیکھیں کہ سب سے اوپر سینٹنس ہے اور اس کے فوراً بعد جو چیز ہے وہ جو واپس اگر سکرین میں آئیں تو جو سیکنڈ ٹو the لاسٹ سینٹینشل فارم ہے وہ یہ تھی تو پچھلی اسکرین پہ جو ساری ڈیرویشن یا ریورس میں ہو رہی ہے وہ ایکچولی یہ سینٹینشیل فارمز ان ریورس آرڈر ہے یعنی کہ پارسر جو ہے وہ سینٹنس سے شروع ہو کے کوشش کرے گا کوشش یہ نہیں کہ سیدھی چھلانگ مارے اس پہ وہ تو پوسیبل نہیں ہے وہ ایکچولی پارس ٹری بنائے گا اور سینٹنس کے اندر وہ سیگمنٹ ڈھونڈ کے ان کو رائٹ ہینڈ سائٹ سے اگر میچ ہو سکتی ہیں تو نان ٹرمینل سے ریپلیس کرتا ہوا سینٹینشل فارمس بناتا ہوا اس تک پہنچ جائے گا اور یہ کاروائی آپ ذرا گرافکلی بھی دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس سٹارٹ سمبل ہے تو اب ہر ایرو کے نیچے دیکھیے میں نے آر ایم لکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ right موسٹ ہے اور سینٹینش فارمز میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کی ہیں بی وائی اور اس کے بعد ایک رائٹ مو سٹپ میں وہ وائی اور فائنلی پھر ملٹیپل میں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے وہ ایکس وائی میں چلی جاتی ہے اس کو گرافکلی میں نے کچھ یہ ٹری لائک سٹرکچر تو نہیں لیکن اس میں وہ باتیں ہیں جو نیچے ایکس اور وائی میں نے آپ کو ریکٹینگلس میں دکھائے ہیں یہ آپ کی انپوٹ ہے اس میں ایکس ایک حصہ ہے اور وائی ایک حصہ ہے اچھا اب یہ آپ دیکھیں گے کہ بوٹم آپ پارسر جو ہے وہ بناتا ہے تو یہ ٹری بوٹم سے لیو سے روٹ کی جانب جائے گا لیکن جہاں تک ٹری کی گروتھ کا تعلق ہے وہ زیادہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آئے گی جیسے کہ یہاں میں نے دکھایا ہے کہ کچھ حصہ جو ان پٹ کا ہے وہ آلریڈی الفا میں چینج ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیے الفا بی جو ہے سینٹینشیل فارم ہے یا ایلفا گیما وائی پہ میں نے دکھائی ہے اب پارسر یہ کرے گا کہ اس اسٹیج پہ جب کہ وہ ادھر بیٹھا ہے alpha gamma y پہ تو وہ یہ رول دیکھے گا کہ بیٹنائز وائی اس کا جو ریورس ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں اس وقت ایک سینٹینشیل فارم میں موجود ہوں جس میں گیما مجھے مل گیا تو میں اس کو بی سے ری رائٹ کروں گا اور اس کا افیکٹ دیکھیے کہ یہاں پہ بی آیا اور یہ جو گیما والا پورشن تھا یہ ایکچولی ان پٹ کا ہی حصہ تھا اس کو میں کنزیوم کر لوں گا اور گیما کی بجائے وہ جو سب ٹری تھا اس کی جگہ اب ایک نیا نوڈ اس کے اوپر آ جائے گا جو کہ مجھے اب ایس جو ہے اس کے اور قریب لے گیا تو دیکھیے کس طرح یہ ٹرائنگل جو ہے یہ لیفٹ سائٹ سے ایز اف کٹتا سا جا رہا ہے لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جو پارٹس ٹری ہے وہ لیفٹ سائڈ سے بننا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ان پٹ کنزیوم ہوتی جاتی ہے اور پھر یہ رائٹ right سائڈ والے جو ٹوکنس ہیں وہ بھی بیچ میں آنے شروع ہو جائیں گے یہ بات میں نے اس طرح بھی انڈیکیٹ کی ہے کہ جب یہ گیما سینٹینشیل فارم میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو وہ b سے ریپلیس ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا لیکن جو ایک بات ہم بعد میں اس چیز کو استعمال کریں گے ایک فیکٹ کو کہ جہاں تک یہ y کا تعلق ہے جو کہ ابھی ہیں. یعنی کہ وہ کسی طرح گیم آپ میں کنورٹ ہو چکا ہے لیکن یہ وائی جو ہے یہ ابھی تک کنزیوم نہیں ہوا اور یہ جو بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ it will or it of terminals only اب yeah, پارس کی بات ہم نے کی ہے کہ کس طرح باٹم اور پارسل جو ہے وہ لیف سے روٹ کی جانب جاتا ہے یاد ہے جب ہم ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ایکچولی یہ ٹری بنا کے دکھایا تھا کہ کس طرح ہم روٹ سمبل سے شروع ہوتے تھے یا اسٹارٹ سمبل سے اور پھر گرامر پروڈکشن استعمال کرتے ہوئے ہم ایونچولی ایک سینٹینس تک پہنچ گئے اور وہ سینٹینس کے جتنے ٹرمینلس تھے یا جتنے سمبلس تھے وہ ٹری کے باٹم یعنی کہ لیف نوٹس میں آ گئے تھے یہ کاروائی اب ہم باٹم آپ پارسل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ ہم لیف نوڈ سے شروع ہوں گے اور لیف نوٹس میں آف کورس ٹرمینل سمبلس جو ہیں ہمارے ان پٹ کے وہ ہوں گے اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم روٹ کی جانب جائیں جو غور طلب بات ہوگی وہ یہ کہ جو ٹری کے انٹرنل نوڈز ہیں وہ تو نان ٹرمینلز ہوں گے لیکن آپ بعد میں دیکھیں گے کس طرح ٹری کے اندر ایکچولی آپ کو وہ سینٹینشل فارمز بھی نظر آئیں گی بلکہ اس فیکٹ کو بعد میں ہم ایکسپلوئٹ کریں گے خیر یہ کاروائی تو بعد کی ہے فی حال یہ جو ٹری والا معاملہ ہے کہ باٹم اپ ٹری کیسے بناتے ہیں آئیے اس پہ بھی ہم ایک نظر ڈال لیں اور اس کی خاطر ہم اپنی جانی پہچانی جو ہماری گرامر ہے ایکسپریشن گرامر اس کو استعمال کریں گے اور بلکہ اس کو ہم فردر اور کنڈنس کر لیں گے اور وہ اس طرح کہ اب میں یہ دیکھیے سمپلی دو رولز کہ expression can be لیکن اب ٹائٹل دیکھیے بوٹم آف پارسنگ بوٹم آف پارسنگ میں ریکرجن مسئلہ نہیں ہے تو اب مجھے یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں کہ یہ لیفٹ ریکرجن جو ہے اس کو میں ریمو کروں یہاں پہ آف کورس لیفٹ فیکٹرنگ والا بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اب ایک انتہائی سمپل سی گرامر ہمارے سامنے آ جو کہ سمپلسٹی وہ نیچرل ہونے کی وجہ سے ہے کہ بھئی اس طرح ہم گرامرز جنرلی پرزینٹ کرتے ہیں یہ جو فیکٹرنگ والا معاملہ یا لیفٹ ریکرشن ریموول والا معاملہ وہ تو پارسر کے مسائل ہیں جس کی بنا پہ ہمیں اپنی گرامر ری رائٹ کرنی پڑی تو خیر یہ سمپل سی گرامر جس میں یہ بھی میں نے کیا ہے کہ وہ ملٹیپیکیشن بھی نکال دی ہے اس گرامر کو لے کے ہم یہ کرتے ہیں کہ کنسڈر بورم اارٹس آف دا اسٹرنگ انٹ پلس تو میرے سینٹینس ایسے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے ہماری مثال جو ہے اس کے لیے اتنی گرامر کافی ہے تو ہم نے اب کرنا یہ ہے جیسے میں نے لکھا ہے کہ اس کا ہم باٹم آپ پارٹس کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان پٹ اسٹرنگ کے ہم جو ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اب میں نے دو چیزیں دکھائی ہیں جو ٹاپ لیفٹ پہ جو آپ کو سینٹینس نظر آ رہا ہے فی الحال وہ ہے تو ان پٹ سینٹینس ہی لیکن یہاں پہ میں آہستہ آہستہ سینٹینشیل فارمس دکھاؤں گا اور جو باٹم پہ اسٹرنگ ہے یہ میری ان پٹ ہی رہے گی جس پہ آپ دیکھیں گے ابھی ٹری کیسے بنے گا اچھا اب یہاں پہ میں وہ جو باٹم اپ کاروائی ہے وہ اسٹریٹ کروں گا میںوم کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے کہ میں ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیرویشن جو ہے اس کو ریورس میں کر رہا ہوں البتہ جو میں نے بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں گے ابھی کہ ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے بننا شروع ہوگا تو دیکھیے اس کا پہلا اسٹیپ یہ کہ میں نے یہ جو شروع والا انٹ ہے اس کو میں ریپلیس کروں گا ای سے یہ نہ آپ کہ ای کو میں نے انٹ سے ریپلیس کیا اصل میں یہ اب میں ریورس میں کر رہا ہوں کہ انٹ کو میں نے ای سے ریپلس کیا تو اوپر ذرا دیکھیے کہ کس طرح اب جو سیکنڈ سینٹینشل فارم ہے اس میں پہلے انٹ کی جگہ ای آ گیا ہے اگین یہ آپ کاروائی بڑی دفعہ کر چکے ہیں تو اس میں پہچاننے میں سمجھنے میں کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے بس یہ صرف بات کہ کس طرح دیکھیے ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے گرو کر رہا ہے اور یہ اسی طرح ان پٹ کو کنزیوم اپ کرے گا اگلا اسٹیپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو دوسرا انٹ ہے اس کو میں نے ای سے ریپلیس کیا تو اب ایک نئی سینٹینشل فارم اوپر بن گئی ہے ای پلس اوپن پرنٹسیز کپٹل ای پلس اور پھر بکیا انٹ جو ہے وہ ابھی اسی فارم میں ہے اب اس کو لے کے میں ایک اور گرامر رول اپلائے کرتا ہوں جو کہ ای پلس پرنٹسیز ای کلوز پرنٹسیز کو لے کے ای e سے ریپلیس کیا تو دیکھئے اس وقت ٹری جو ہے ابھی تھوڑا بنا ہے ایونچلی یہ پورا بنے گا لیکن وہ جو بات میں نے کی تھی کہ کس طرح۔ ٹری کا جو حصہ ہے یا سینٹینشل فارم جو ہے آپ کی اس میں کچھ حصہ انپٹ کا کنورٹ ہو چکا ہے یعنی کہ دیکھیں یہ جو ای e ہے ٹاپ پہ اس وقت یہ اس انپٹ کو کنزیوم کر چکا ہے جو کہ شروع کے اینڈ سے لے کے کلوز پرنتسیز تک ہے البتہ یہ جو پلس سے لے کے بکیا انپٹ ہے اس کی کنزمشن ابھی باقی ہے تو یہ وہ بات میں نے کہی تھی کہ کس طرح اس میں کچھ پورشن جو ہے ابھی کنزیوم نہیں ہوا اور کچھ پورشن جو ہے وہ کنزیوم ہو چکا ہے آگے چلے تو اب یہ والا انٹ جو ہے یہ ای سے ریپلیس ہوگا اور ایونچولی دوبارہ وہی وہ first رول اپلائی ہو کے میں دیکھیے کس طرح روٹ نوڈ پہ پہنچ گیا اور اب میرا ٹری جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور جو بات میں نے یہاں پہ اب لکھی ہے کہ یہ چیز جو ہے دس از ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیریویشن ان ریورس یعنی کہ میں اگر نیچے سے شروع ہوتا ہے یہ جو لیفٹ پہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ای e کو میں نے ریپلیس کیا ہوگا ای پلس ای سے البتہ جو تیسری باٹم سے سینٹینشیل فارم ہے اس میں دیکھیے کہ رائٹ موسٹ ای کو میں نے int سے ریپلیس کیا ہے لیکن جب میں نے ریورس میں کیا جب اوپر سے نیچے آیا ہوں تو پھر ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے گرو کر رہا ہے اور ایونچلی وہ ان پٹ ساری کنزیوم ہو گئی تو بات بار بار میں یہ دہرا رہا ہوں کہ جو باٹم اپ پارسل ہوتے ہیں وہ رائٹ موسٹ کو ریورس میں چلاتے ہیں سینٹینس سے سینٹینشیل فارمس اور ایونچولی وہ اسٹارٹ سمبل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات میں نے اس سلائڈ میں دوبارہ دوہرا دی ہے کہ این ایلا پارسر ٹریسز آر رائٹ موسٹ ڈیرویشن ان ریورس یہ میں اب آپ کو دکھا بھی چکا ہوں اچھا اب یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے پارسر ایسے کرے گا لیکن ایونچولی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ یہ کرے گا کیسے یعنی کہ وہ یہ سینٹینشیل فارمس تو وہ ڈھونڈے گا کیسے کیونکہ دیکھیں سینٹینشل فارم میں گرامر رولز اپلائی کرنی ہیں اور وہ شروع ہو رہا ہے سینٹنس سے اور سینٹنس سے گیمر یاد ہے کہ وہ پھر گیما n ون اور اس طرح کرتے ہوئے گیما ناٹ فائنلی اس تک پہنچتا ہے تو ایونچلی ہم نے پارسر میں یہ سلاحیت ڈالنی ہے ایس ایف کے جیسے وہ کوئی پیٹرن میچنگ کر رہا ہے دیکھیں گے کہ ہم پیٹرنگ جو ہے اس طرح تو نہیں کریں گے جیسے کہ آپ میچ کرتے ہیں کہ کیریکٹر بائی character کمپیئر کریں یہ نہیں کہ پارسل جو ہے وہ تمام سینٹینشل فارم جو ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھتا ہے یہ تو ممکن نہیں جنرلی ہم نے جو دیکھا ہے معاملہ وہ یہ کہ کسی طرح گرامر رولس کو لے کے ہم شن کے ذریعے یا فائنٹ اٹامٹون بناتے ہیں وہ پھر اس کو ہم ٹیبل میں انکوڈ کر لیتے ہیں یا میبھی ہم اس کو امپلسٹلی ریکرس ڈسینٹ پارسر جیسے ہم نے کیا جو کہ ایکچولی وہ ٹیبل کی ہی یہ کاروائی تھی خیر یہ باتیں ابھی بعد میں آئیں گی لیکن جو یہاں سے اب کاروائی شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پارسر نے کرنا تو یہ ہے لیکن ہی کرے گا کیسے اب یہاں سے وہ ایک قسم کی اس کی فارمل تھورٹیکل ہیں باٹم اپ پارسر کام کیسے کرتا ہے اس کی خاطر ابھی ہمیں کافی چیزیں جو ہے وہ cover کرنے پڑیں گی یہ بیسک مٹیریل فاؤنڈیشن ہمیں بنانی پڑے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ٹیبل ڈریون پارسر ہی بنے گا لیکن وہ ٹیبل کیسے بنے گا اس کی اینٹریز کیسے آئیں گی اس کی خاطر ابھی ہمیں کافی چیزیں کور کرنی ہے تو آئیے اب یہ جو کاروائی ہے اب اب شروع کرتے ہیں لیکن ذہن میں یہ دو دین باتیں رہیں باٹم آپ جو ہے وہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کرے گا لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کرے گا اور یہ سینٹینش فارمس جو ہے, ان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی رہیں گی اور انہی کو ہم اب کرنے لگے ہیں. اور وہ اس طرح کہ لیٹ ایما بی اے آف دا بورم آپ پارس جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ چونکہ ہم سینٹینشیل فارمس ریورس میں بناتے جاتے ہیں یعنی کہ ابھی اس کے بارے میں, میں کچھ اور کہوں گا فی الحال اس کو آپ ایسے ہی لے لیجیے کہ جو نیکسٹ رول میں اپلائی کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ a کین بی ریٹن یہ میرے پاس ایک پروڈکشن رول ہے اس کو میں اپلائی کرنے لگا ہوں اور وہ اپلائی ایسے کروں گا کہ یہ جو بیٹا نظر آ رہا ہے اس کو میں سے ریپلس کر دوں گا لیکن جب میں یہ ریپلس کرتا ہوں تو ایک نتیجہ اس میں سینٹینشیل فارم جو نہیں بنے گی اس میں یہ ہوگا کہ دا گیما string of terminals یہ ابھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے ٹری میں بھی آپ کو دکھایا کہ سینٹینشیل فارم جو بنتی ہیں اس میں کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ تو ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کا ہوتا ہے لیکن کچھ حصہ اس کا ہمیشہ صرف ٹرمینلز یہ وہ وائی والی بات ہے کہ جب آپ ایک سینٹینشیل فارم میں کوئی سیگمنٹ اس کی لے کے یہاں پہ جو میں نے بیٹا سے دکھائی ہے اس کو ریپلیس کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ رول جو نان ٹرمینل ہے تو جو بقیہ چیزیں اس کے رائٹ پہ ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے تو ایک لحاظ سے یہ سینٹینشل فارم جو ہے اس کے از اف دو حصے بنے گے ایک حصہ جس میں ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز ہو سکتے ہیں اور ایک حصہ جس میں ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے یہ ذہن ذرا ذہن نشین کر لیجئے بات اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اچھا اب ایسا کیوں ہے صاحب ظاہر ہے بھائی یہ جو الفاظ اے گیما جو ہے اس میں جب میں نے اے کو بی سے ریپلیس کیا تو یہ میری رائٹ right موسٹن میں ایک step ہے یہ تو وہی forms ہے جو کہ مجھے ملتی ہیں اور سمپلی یہاں پہ میں نے اے کو جو ہے وہ بیٹا سے ریپلیس کیا تھا لیکن ریورس میں میں نے یہ کیا کہ بیٹا کو میں نے اے سے ریپلیس کر دیا تو یہ تو ہوگا البتہ گیما جو ہے ابھی بھی یہ بات کہ وہ صرف ٹرمینلس پہ مشتمل ہے اب یہ جو بات ابھی میں نے کہی تھی اس سے ہمیں اب یہ آئیڈیا ملا اور یہ آئیڈیا ایکچولی پھر یہ پارسر استعمال کرے گا کہ ہمارا جو سٹرنگ ہے اب یہ انپٹ سٹرنگ نہیں یہ سینٹینشل فارمز کے سینس میں یہ سٹرنگ بنے گا کہ اس کے ہم دو حصے بنائیں گے ٹو سب اسٹرنگس اس میں دا رائٹ سب سٹرنگ یہ جو میں نے ابھی دکھایا ہے گیما از اے آف ٹرمینل از ایز یٹ انگزمن وہ جو میں نے ٹری آپ کو دکھایا تھا میں نے بار بار یہ اس دفعہ کہا تھا کہ دیکھیے کس طرح ٹری جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے بن رہا ہے رائٹ سائڈ پہ ان پٹھ کنزیوم نہیں ہوئی یہ وہ انگزام والی بات ہے جو اس کا لیفٹ سب اسٹرنگ ہے تو یہ وہ اسٹرنگ جو ہم نے سینٹینشل فارم کے دو حصے کیے اس کی یہ پراپرٹی اب سامنے آئے گی اچھا یہ تو چلے ٹھیک ہے میں اس کو سب اسٹرنگس میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں آگے میں یہ کروں گا کہ یہ جو ڈیوائڈنگ پوائنٹ ہے اس کو میں ایک مارکر سے مارک کروں گا اب ایکچولی یہ نہیں کہ میں اس میں ان میں جا کے یہ چیزیں انسرٹ کر دوں گا جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ جو میرا مارکر ہے اٹ از ناٹ پارڈ آف دا اسٹرنگ یہ میری انپٹ کا خاص طور پر حصہ نہیں ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آگے لکھا ہے انیشلی آل ان پٹ یہ ایکس ون تک ہوگی اور یہ سمپلی ایک مارکر ہے یہ مارکر جو ہے ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ یہ ایلگردم میں ہمارے استعمال ہوگا یہ یاد رہے کہ یہ ڈیوائڈنگ پوائنٹ ہے یہ ہمارے ایلگردم کا حصہ ہے یہ ان پٹ کا حصہ نہیں ہے ان پٹ میں یہ مارکر نہیں ہوگا آگے چلیے اب یہاں پہ وہ باٹم اپ پارسر کی ایک فنڈامنٹل پروپرٹی آئی کہ یہ جو باٹم اپ پارسنگ ہے اٹ یوز اونلی ٹو کائنڈ آف ایکشن وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ایک ہے شفٹ اور ایک ہے ریڈیوز اب یہ شیفٹ کیا ہے ریڈیوس کیا ہے آف کورس اب اس کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ بوٹم آف پارسنگ کو ایل آر بھی کہا جاتا ہے اور shift ریڈیوس پارسنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے جو ایکشن ہوتے ہیں پارسل ایونچلی کچھ کرتا ہے تو اس کا ایک جو, جو, جو دو فنڈامینٹل ایکشن ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ shift اور ریڈیوز ہیں اب وہ کیا ہے وہ اس طرح میں نے ابھی ارض کیا تھا کہ جو سینٹینشیل فارمز ہیں ان کے ہم دو حصے بنائیں گے اور اس میں ایک مارکر رکھیں گے اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ موو دا مارکر یہ جو میں نے سمبل استعمال کیا ہے ٹرائنگولر لائک ون پلیس ٹو the رائٹ اور یہاں تک جہاں تک یہ شفٹ ایکشن کا تعلق ہے وہ یہ کرتا ہے کہ موو the مارکر ون پلیس ٹو the رائٹ شفٹس ٹرمنل to the left اسٹرنگ اچھا اب کاروائی ایسے ہے کہ یہ دیکھیے میں نے مارکر یہاں پہ ایک sentential form میں دکھایا ہے کہ ای plus open پرنتس plus int close پرنتسیز یہاں پہ مارکر اس وقت اس جگہ موجود ہے اس کے دیکھیے left سائڈ پہ ای open اوپن پرنتس ہے جو کہ ٹرمینل اور نان ٹرمینل پہ مشتمل ہے البتہ اس کے رائٹ پہ دیکھیے کہ انٹر کلوز پرنتسیز ہے اب میں کیا کروں گا کہ اگر میرا پارسل شفٹ ایکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو دیکھیے کہ کس طرح یہ جو مارکر ہے یہ اب انٹ کے رائٹ پہ چلا گیا ہے لیکن اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو انٹ ہے یہ مارکر کے لیفٹ پہ شفٹ ہو گیا ہے جنرلی آپ اس سنس میں کہیں گے کہ ایک ٹوکن کو میں نے شفٹ کر دیا ہے جس کی بنا پہ میرا مارکر اب دیکھیے وہ انٹ کے دائیں جانب آ گیا ہے پہلے وہ اس کی بائیں جانب تھا تو یہ تو ایکشن ہوگا اب یہ پارسر کب یہ ایکشن کرے گا وہ کیسے کرے گا یہ ابھی بقیہ کاروائی کا حصہ ہوگی لیکن فی الحال یہ جو ٹرمنالوجی ہے نوٹیشن ہے کہ یہ شفٹ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک شفٹ اے ٹرمینل ٹو دا سٹرنگ اور مارکر کے پوائنٹ آف ویو سے دا مارکر مووز ون پلیس ٹو دا رائٹ اب دیکھیں یہ جو انٹ ہے یہ اب لیفٹ سب سٹرنگ کا حصہ بن گیا ہے اب جہاں تک ریڈیوس کا معاملہ ہے وہ بھی میرے خیال میں اب ظاہر ہے کہ اپلائی پروڈکشن رول ہے جو کہ ہماری گرامر میں ہے کہ e can be یہ کے بعد دیکھیے کہ میرے پاس ایک سینٹینشل فارم ہے اس میں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ای پلس اوپن پرنتس ای کلوز پرنتھ کو البتہ یہ پوری فارم جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ ای پلس سے وہ شروع ہوا اس کے بعد اوپن پرنتھسیز میں پھر میں نے ای پلس اوپن پرنتھس ای کلوز پرنت جو, ان جو انیسٹڈ سا ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اور اس کے بعد مارکر ہے تو یہ جو پارٹ ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے دیکھیے یہ لیفٹ سب سٹرنگ میں رائٹ اینڈ پہ ہے یعنی کہ دیکھیے اس ہائی لائٹ اسٹرنگ یہ جو سینٹینشیل فارم کا ہے اس کے فوراً بعد میرا مارکر ہے اب میں یہ کروں گا کہ اس چیز کو لے کے سینٹینشل فارم کے اس حصے کو لے کے جب میں نے اپنا گرامر رول اپلائی کیا تو اس کی جگہ دیکھیے سمپلی ای e آ جاتا ہے مارکر اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوا یہ ہے کہ سینٹینشل فارم کے ایک حصے کو جو کہ فزیکلی مارکر کے بالکل لیفٹ پہ ہے یا جو لیفٹ سب اسٹرنگ ہے اس کے رائٹ right ہینڈ پہ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اپلائی Inverse production at the right end of the left سب اور یہ پروڈکشن سمپلی ای سے لکھ دیا اور میرا مارکر ابھی وہیں ہے تو یہ اب ہے وہ دو ایکشن دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجیے کہ جو میرا شیفٹ تھا اس میں میں simply e جو مارکر ہے اس کو ایک پوزیشن رائٹ right پہ شفٹ کرتا ہوں یا دوسری بات کے شیفٹ لیفٹ سب اور ریڈیوس جو ہے اس میں میں سینٹینشیل فارم کے جو لیفٹ یاد ہے میں نے دو حصے بنائے تھے اس کا جو لیفٹ سب ہے اس کے رائٹ right اینڈ پہ جو مجھے کچھ حصہ ملتا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے اس کو اب میں ایک گرامر رول استعمال کر کے ریورس میں پہ میں ایکسپینشن نہیں کر رہا میں اب ریورس میں کر رہا ہوں تو ہوپ میری یہ جو سینٹینش فارمس ہیں یہ چھوٹی بھی ہوتی جائیں گی جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سنگل کیریکٹر سے ریپلیس کر رہا ہوں اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارسر کو کیسے پتا چلے گا کہ کب اس نے شفٹ کرنا ہے کب اس نے ریڈیوس کرنا ہے یہ صلاحیت ہم پارسل میں ڈالیں گے لیکن اس کا چونکہ میں نے نام اب آلموسٹ تبدیل کر دیا ہے کہ جو باٹم اپ پارسنگ ہم کر رہے ہیں ایکچولی یہ شفٹ ریڈیوز پارسنگ ہوگی اور یہ جو مارکر والا معاملہ ہے یہ ہم اپنی شفٹ رڈیوس پارسنگ میں رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ مارکر جو ہے اور یہ جو ہم نے دو حصے بنائے ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے لیکن یہ اصطلاح جو ہے یہ اب اب ذہن نشین کر لیجئے آئندہ آپ کو یہ شفٹ اور رڈیوس جو ہے یہ بار بار سننے میں آئے گا اور بعد میں جب آپ پروجیکٹ بھی کر رہے ہوں گے باٹم اپ پارسنگ میں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کافی استعمال ہوں گے بلکہ جو ٹول آپ استعمال کریں گے وہ ایسا ہی پارسر بنائے گا یعنی کہ وہ شفٹ ریڈیوز پارسر بنائے گا اچھا اب کرتے ہم یہ ہیں کہ چلے یہ جو نئی ایک سکیم ہم نے سوچی ہے مارکنگ کی سینٹینشیل فارمس کے حصے بنانے کی اس میں پھر کسی سب سٹرنگ کے حصے کو لے کے اس کو ریڈیوز کرنے کی یا یہ شفٹنگ کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم یہ جو ڈیریویشن ریورس میں کرتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے تو اس کی مثال اب ہم اپنی اس گرامر کے ایک سینٹنس پہ اپلائی کرتے ہیں وہ یوں کہ یہی جو سینٹنس میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا جس میں میں نے ٹری بنایا تھا اب میں اس شفٹ ریڈیوز کے معاملے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میں نے جو پہلی یہاں پہ لائن میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ میرا جو انپٹ سٹرنگ ہے وہ تو یہ انٹ پلس پرنتھسیز انٹ پلس پرنتھسیز انٹ اور پھر یہ ڈالر سمبل یاد ہے یہ ڈالر سمبل ہونا ضروری ہے تاکہ سکینر سے ہمیں پتا چلے کہ کب انپٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی اب جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مارکنگ کے حوالے سے یہ مارکر ہمیشہ انپٹ سٹرنگ کے بالکل شروع میں ہوگا یہاں پہ اب میں نے رائٹ right کالم میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہاں پہ شفٹ کرو اب یہ میں پارسر کو کہہ رہا ہوں کہ شفٹ کرو پارسر کو یہ کیسے پتا چلے گا یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا بعد میں جب ہم پارسر بنانے کی اور جو کاروائی بکیا ہے اس کو کور کر لیں گے تو وہاں سے یہ چیز سامنے آئے گی تو فی الحال یہ سمجھیے کہ پارسر کو پتا ہے کہ اگر مارکر یہاں پہ ہے ان پٹ کے حوالے سے اور ان پٹ کے بعد ٹوکن جو ہے وہ ایسا ہے تو وہ یہ شفٹ کرے گا اور اس شفٹ کی بنا پہ دیکھیے اب کیا ہوگا ان پنگ میں یہ مارکر جو ہے یہ ایک ٹوکن آگے شفٹ ہو گیا دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں میں نے کیا کہ اس کو سمپلی کے آئے کے بعد لے آئے اور نہیں انٹ جو ہے وہ مکمل ایک ٹوکن ہے اس مارکر کو میں نے شفٹ کیا تو اس حوالے سے کہ میرے دو جو سب اسٹرنگ ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں مارکر کے لیفٹ سائڈ پہ جو سب اسٹرنگ ہے اس میں سمپلی انٹ ہے اور اس کے رائٹ right جو سب ہے اس میں یہ پلس اوپن پر اب وہی بات کہ ریڈیوس کرنا ہے لیکن وہی بات کہ یہ صلاحیت ہم پارسر میں ڈالیں گے تو فرض کریں کہ وہ میں صلاحیت ہے تو اس کنفیگریشن میں کہ جب وہ انٹ کے فوراً بعد مارکر ہے تو وہ یہ رول اپلائی کرے گا ریورس میں تو دیکھئے کس طرح اب یہ تیسری لائن میں جو انٹ تھا مارکر پہ اس کو میں نے ای e سے ریپلس کر دیا ہے تو یہ اب سینٹینشیل فارم میری ایکچولی وہی بن رہی ہے جو کہ میں آپ کو ابھی مثال میں دکھا چکا ہوں یا اگر آپ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کریں تو یہی ہوگی لیکن یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ کس طرح یہ مارکر جو ہے اس کو پارسر شفٹ بھی کر رہا ہے اور ایک اسٹیج پہ ابھی جو آپ کے سامنے آئی اس نے کچھ حصہ جو لیفٹ سبسٹرنگ کا ہے مارکر کے حوالے سے اس کو اس نے ریپلس کیا اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا تو نہیں ریپلس کرے گا اس کا وہ حصہ ریپلس کرے گا جو کہ اس مارکر کے بالکل لیفٹ پہ یا رائٹ right, یا لیفٹ سبسٹرنگ کے رائٹ right ہینڈ پہ ہوگا اچھا جب یہاں پہ پہنچا پارسر تو اب اس کو انسٹرکشن ملے گی یا اس کو پتا چلے گا کہ اس نے شفٹ کرنا ہے اور shift جو ہے وہ ہے three ٹائمس یعنی کہ تین ٹوکنس جو ہیں ان کے یہ لیفٹ ٹو رائٹ اسکین ہو رہا ہے بعد یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ کس طرح ہم لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کر رہے ہیں یہاں پہ اب اسٹیج آئی پارسر کو پتا چلا یا اس کو کہا گیا کہ تم شفٹ کرو تین ٹائمس لیکن ٹائمس کا مطلب ایکچولی ہے کہ تین ٹوکنس تو دیکھیے نئی کنفیگریشن کیا ہے مارکر جو ہے اس نے پلس کو اسکپ کیا اوپن پرنٹس کو سکپ کیا اور اینڈ کو سکپ کر کے اب دیکھیے یہ کہاں پہ ہے کہ لیفٹ سب سٹرنگ میں تین نئے ٹوکنز یا ٹرمینلز آ گئے کیونکہ اس نے ہمیشہ ان پٹ سے ان کو کھینچنا ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں اسی اسٹیج پہ کہ جو لیفٹ سب اسٹرنگ ہے مارکر کے لیفٹ پہ اس میں ٹرمینلز بھی ہیں نان ٹرمینلز بھی ہیں دیکھیے ای e موجود ہے نان ٹرمینلز تو ابھی ابھی ہم نے شفٹ کیے ہیں لیفٹ سائڈ پہ البتہ اس کے جو رائٹ right پہ ہے مارکر کے وہ کیا ہے کلوز کلوز پلس اوپن انٹ ڈالر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ان انگزامڈ ہے کیونکہ مارکر ابھی وہاں پہ, پہ پہنچا نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے ٹرمینلس ہیں اچھا یہاں پہ آپ پارسل کا جو let's سے جو اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کو کہے گی کہ reduce کرو جو کہ میں نے یہاں پہ highlight کیا ہے کہ reduce by e goes to int اور اصل میں وہی بات کہ اس کو ریورس میں apply کرو کہ جہاں پہ انٹ ہے اس کو ای e سے replace کرو اب یہ ذرا اسی sentential form میں دیکھیں انٹ ہے کہاں پہ marker کے بالکل left پہ یا یہ جو leftmost string ہے سارے کے سارا marker کے left پہ جتنا string ہے اس کے rightmost end کے اوپر یہ int موجود ہے اس کو اس رول کو ریورس میں اپلائی کر کے میں اب کروں گا کہ اس کو میں نے ای سے ریپلس کیا جس کی بنا پہ اب میرے پاس یہ سینٹینشیل فارم آ تو دیکھیے مارکر کے بالکل لیفٹ پہ انٹ کی جگہ اب ای آ گیا ہے اور اگر آپ اب نوٹ کریں کہ مارکر کے لیفٹ پہ تمام جو سٹرنگ ہے وہ سارے کا سارا اب اس میں ٹرمینلز ہیں اور میرے یہ سمبلز ہیں نان ٹرمینلز ہیں اور میرے یہ سمبلز ہیں لیکن ابھی بھی رائٹ پہ نان ٹرمن ٹرمینل ہے نان ٹرمینل ہمیشہ اپیئر ہوں گے رائٹ پہ نہیں اور رائٹ جو ہے وہ ہے اچھا اب پارسر کے پاس تو ہیں یہ دو ایکشن تو یا تو وہ ریڈیوس کرے گا یا وہ شفٹ کرے گا اگلا اسٹیپ کیا ہے اگین یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا نہیں لیکن جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں پارسر میں یہ صلاحی حضرت ہے تو اس نے اب یہاں پہ ڈسائڈ کیا کہ میں شفٹ گا شفٹ کی بنا پہ دیکھیے کنفیگریشن مارکر کو ذرا دیکھیے کہاں جاتا ہے شیفٹ کا مطلب ہے ایک جو ٹرمینل ہے اس کو لیفٹ سائٹ پہ لے آؤ یا مارکر کو ایک ٹرمینل ان میں اس کے رائٹ right پہ چلے جاؤ ایک موو کرو اسٹیپ کرو رائٹ right پہ تو اس کی بنا پہ دیکھیے مارکر کہاں پہ گیا اب یہاں پہ یہ ہوا ہے دیکھیے کہ کس طرح یہ جو کلوز پرنتسیز تھی یہ بھی اب لیفٹ سائڈ پہ آ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ای e E, close اور میرا خیال ہے اس کو آپ دیکھ کے پہچان گئے ہوں گے یہ تو پوری کی پوری ہینڈ سائڈ right آ گئی ہے اس کو اپلائی کیا جائے لیکن پھر وہی بات ریڈیوس ریڈیوز کا مطلب کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس rule کی وہ اگر آپ کو مل گئی تو اس ساری چیز کو replace کر دو ای e سے اور وہ جب replace کیا تو جیسے کہ میں نے اگلی سکرین پہ اب دکھایا ہے کہ یہاں پہ آپ سمپلی ای آ گئی اب میرے خیال میں اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ کاروائی ہو کیا رہی ہے ایونچلی دو ہی باتیں ہیں یا شفٹ ہو رہی ہے یا ریڈیوس ایکشن ہو رہا ہے اور شفٹ جو ہے وہ کبھی ایک دفعہ کبھی دو دفعہ کبھی زیادہ فار ایگزامپل یہاں پہ اب اس کنفیگریشن میں shift کو میں تین دفعہ چلا رہا ہوں جو کہ میں نے انڈیکیٹ کیا دیکھیے مارکر جو ہے ابھی ای کے بالکل رائٹ پہ ہے لیکن اگلے اسٹیپ میں یہ دیکھیے کہاں چلا گیا اس نے تین ان پمبلس کو سکپ کر کے اپنی پوزیشن چینج کی ہے ٹو دا رائٹ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک لیفٹ سبسٹرنگ کا تعلق ہے اس میں پلس اوپن پرنتس اور یہ جو میرے نان ٹرمینل ہیں ٹوکنس ہیں یہ اب لیفٹ سائڈ پہ آ ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن پارسل کا ہے کہ ریڈیوس کرو ای ٹو اینٹ یعنی کہ انٹ جو ہے اس کو ریپلس کر دو ای سے اس کو ریپلیس کیا تو اب یہ کنفیگریشن بنی لیکن پھر وہی بات کہ جو ریڈکشن ہے وہ اصل میں لیفٹ جو آپ کا سب ہے اس کے رائٹ اینڈ پہ ہوئی ہے یہ انٹ کہاں پہ تھا یہ بالکل مارکر کے لیفٹ پہ ہے یا لیفٹ سب کے بالکل رائٹ پہ ہے وہاں پہ یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اب یہاں پہ پارسر جو ہے وہ شفٹ کرے گا شفٹ کی بنا پہ دیکھیے جو پرنتسیز تھی وہ اب اس طرف آ ہے مارکر جو ہے وہ موو کر گیا یہاں پہ پھر آپ پہچان گئے ہوں گے کہ E goes to E plus ای E close ای کلوز گرامر رول ہم اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ریڈیوس کرے گا کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ سے ریپلیس کرے گا جس کی بنا پہ آپ دیکھیے فائنل یہ کنفیگریشن ہے اور یہاں پہ اب ہمارے پاس صورتحال ہے کہ اسٹارٹ سمبل ہمارے پاس آ چکا ہے اور مارکر کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کا ٹرمنیٹنگ انپوٹ سمبل ہےارکر ہے اور یہاں پہ ایکچولی پارسر کا ایک فائنل تھرڈ ایکشن ایکسپٹ یہ ایک ہی ہوگا شیفٹ وہ بار بار کرے گا لیکن accept وہ ایک ہی دفعہ کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک سیمبل کو کئی دفعہ accept کرے اس بنا پہ پارسر کو کہا جاتا ہے شیفٹوس پارسر اور یہ وہ ایکشن ہیں جو کہ یہ پارسر کرتا ہے اور وہ ایکشن کس طرح ہو رہے ہیں کہ ان پٹ سمبل کے اوپر وہ یہ کسی طرح مارکر رکھ کے انپورٹ کو پنسوم کرتا جاتا ہے اور جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ جتنی کنسومڈ ان پٹ ہوتی ہے اس, وہ جو کا حصہ ہے اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کسی گرامر کا مجھے رائٹ ہینڈ سائڈ والا حصہ تو نہیں ملا اگر اس کو کسی گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ مل جائے تو اس کو وہ فورن اس کے لیفٹ سیمبل سے ریپلس کر دیتا ہے اور یوں وہ سینٹینشیل فارم جو ڈیریویشن کی تھی اس میں آپ ایک اور اسٹیپ کی جانے جاتے ہیں جب یہ ریورس کر رہے ہیں اچھا اب یہ مارکر والی بات کہ مارکر ہم ان پٹ میں تو نہیں ڈالیں گے نہ ہی ہم اس کو فیزیکلی کوئی موو کریں گے ایونچولی اب الگریدمکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مارکنگ کیسے ہوگی اور یہ مارکرز جو ہیں یہ پھر ہمارے شفٹ رڈیوس پارسر میں استعمال کیسے ہوں گے یہ جو شفٹ ریڈیوسنگ والی بات ہے اصل میں بڑی آسانی سے ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم ایک سٹیک کو استعمال کریں گے پارسر ایکچولی اسٹیک ڈریون ہی ہوگا اور جہاں تک یہ شیفٹ ریڈیوس کی بات ہے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیبل بنے گا جو کہ اس کو بتائے گا کہ کب جو اس نے شیفٹ کرنا ہے اور کب اس نے ریڈیوس کرنا ہے تو اسٹینک کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں دیکھ لیجیے کہ دا لیفٹ اسٹرنگ کین بی امپلیمنٹ ایز اے اب یہ لیفٹ اسٹرنگ کیا تھا یہ وہ حصہ تھا سینٹینشیل فارم کا جو کہ ہمارے مارکر کے لیفٹ پہ ہے جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس میں نان ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں مارکر ہوگا اور مارکر کے رائٹ right سائڈ پہ جو سب ہوگا اس میں ہمیشہ ٹرمینلز ہوں گے اچھا دوسری بات کہ آپ سٹیک ہے تو سٹیک کے باٹم پہ کیا ہے ٹاپ پہ کیا ہے تو جہاں تک ٹاپ کا تعلق ہے میرا خیال ہے یہ اب آبیس بات ہے کہ ٹاپ آف دا سٹیک از دا مارکر یعنی کہ اگر مارکر کو میں دیکھوں تو یہ سٹیک کا ٹاپ انڈیکیٹ کرے گا اور جہاں تک شفٹ کا تعلق ہے شفٹ پش اے ٹرمینل On the stack. ایک ٹوکن یعنی کو پش کرتا ہے تو یہاں پہ اب وہ شفٹ ریڈیوس میں جو معاملہ ہے کہ یہ مارکر جو ہے اور یہ جو شیفٹ ایکشن ہے یہ ایکچولی پش کرے گا شفٹ جو ہے وہ تو اسٹیک پہ ایک ٹرمینل کو پش کر دے گا اور اگر وہ شفٹ تھری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تین سیمبلز کو پش کرے گا اور میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں تک ریڈیوس کا معاملہ ہے وہ یہ کرے گا کہ سٹیک کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ٹاپ سے شروع ہو کے ان میں سے کچھ لے کے ان کو نکالے گا یعنی کہ پاپ کرے گا اور اس کو ایک نان ٹرمنل جو کہ گرامر کا لیفٹ ہینڈ سائڈ نان ٹرمنل ہوگا اس سے ریپلیس کر دے گا ایکچولی یہاں پہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پارسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی کیونکہ سٹیک آپ نے دیکھ لیا کس طرح استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر چیزیں ہم ریپلیس کرتے جا رہے ہیں اور ایونچولی ہم جو ہیں سمبل تک پہنچ جائیں گے البتہ کب شفٹ کرنا ہے کب ریڈیوس کرنا ہے یہ کاروائی ابھی باقی ہے جو کہ ابھی آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم آج تو نہیں کر سکتے میری تجویز کہ آپ اس shift ریڈیوس پارسنگ کے حوالے سے ریڈنگ مٹیریل کو دیکھیے اگلے لیکچر میں ہم مثالوں کے ذریعے اس شفٹ ریڈیوز پارسنگ کو دیکھیں گے اور پھر وہ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے جس سے ہمیں یا پارسر میں یہ صلاحیت آ جائے گی کہ کب شفٹ کرنا ہے اور کتنا شفٹ کرنا ہے اور کب ریڈیوس کرنا ہے یہ بکیا گفتگو گفتگو اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ